اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ذیہی ونفدہی ونفدہی یا ایوہا الذین آمانوا ان تفیعوا ان تفیعوا لذین على اعقابكم فتنقلدو خاترین یا ایوہ دینہ امنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو دینہ کا فارو اگر تم ان لوگوں کا کہا مانو گے جنہوں نے کفر کیا یا دو تم اعلی تو وہ تمہیں سبھاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے فتن قریب و خاطرین تو تم سارا اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے لوٹو گے عہد کی آر کی شکست کے بعد کفار نے جن میں منافقین یہودی اور مشرقی سبھی شامل تھے انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں مختلف قسم کے شکو و شبوہات پیدا کر کے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 کہ اگر کافروں کی بات مان لوگے تو نتیجہ سر شکست کھا جاؤ گے ان کے ہاتھ میں اور پھر آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے سواب اور نیتیاں تمہاری وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی حگت ہو جائیں گی بلّہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارتاز ہے وہ ہوا قیر الناطرین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 مولا سے مراد دوست کار یہ مراد ہے کہ تمہارا مولا اللہ تعالیٰ ہی ہے یعنی <تصفح> تفار کی اطاعت تو تم اس لیے کرو ان کا کہا اس لیے مانو گے کہ کافر کوئی تمہاری مدد کر دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کی کبھی مدد نہیں گے یہ سراسر جہالت اور نادانی ہے نہ نا ہے کہ بندہ کافروں سے مدد کی امید رکھ لے تمہارا مالک تمہارا حامی و ناصر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اس اللہ پر اگر تم بھروسہ کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتی بل اللہ مولا تم. اللہ ہی تمہارا مولا ہے کارساز ہے مدد ہے مددگار ہے قامی ناصر ہے وہ ہوا خیر الناسرین اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے یہاں پہ خیر الناطرین اللہ نے سمایا ہے اس کا الفظی معنی بنتا ہے مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر مدد کرنے والا جس کا ظاہری کا فادہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مدد کرنے والے ہیں لیکن اللہ ان میں سب سے اچھا اور بہتر مددگار ہے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 لہذا امیدیں اپنی اللہ تعالی سے ہی لگاؤ اللہ سے ہی جوڑو کہ وہی وہ مدد کرنے والا ہے سنتی بلین کا بیما اشرف بل سوپانا سنتی ان قریب ہم ڈالزیں گے تھی سولو بلین کا جنہوں نے افر کیا ان کے دلوں میں اروڑ گا روڑگ بیما اشرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا معلوم نزدل کی ہی سلطانہ اس چیز کو جس کی اس اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری وہار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے وہ ویکسہ بس و اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے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 تو اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں تمہارا دب دبدبا تمہاری حیضت پیدا کر دے وہ تم سے دہشت زدہ ہو کے رہیں گے شکست خوردہ رہیں گے سلطی سی خلو بل لدینہ کافر کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے تمہیں ان پر غلبہ حاصل رہے گا اور اس روب ڈالنے کی وجہ کیا ہے بیما اصلاح کو بلّہ ہی مالم دست بھی سلطان. کہ کافر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایسا شرک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل ناظر نہیں کی کبھی کسی کو اللہ کا ہمسر کبھی کسی کو اللہ کا شریف کبھی کسی کو اللہ کا ساتھی اور ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے شرک کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں اہل تو کا روب اہل تو کی حیبت اور دبدبا یہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم سن لمبیڑ کا ہوں نہ مجھے اللہ نے پانچ چیزوں سے نوازا ہے جو مجھ سے پہلے صرف رحبی مسیرہ کا شہر میں ابھی اپنے دشمن سے ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے گڑبڑے لگتا ہے اور کرنے لگتا ہے ایک مہینے کے فاصلے پر ہونے کے باوجود دشمن کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا ہے رو پڑ جاتا ہے تو اس ایسے کریمہ میں اللہ سبحانہ خیادہ ہوا تعالیٰ نے عہد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عہد میں اگرچہ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 اور اسی کا ہی نتیجہ تھا کہ یہ کافر چپکے چپکے اہستہ ایستا کھسکتے گئے کوئی ٹھہر نہیں سکا میدان میں یہ سارے بلاخر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے مسلمانوں نے ہلا بولا اور ان کے خوف پھر دوبارہ سے اکھڑ گئے تو پھر اسی طرح سیرت کی بال کتابوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ عودھ سے جب یہ دوسرے نکلے تو انہوں نے مزید پر دوبارہ حضلہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن مسلمانوں کے روگ کی وجہ سے وہ حملہ آور نہ ہو سکے اور پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ایسے کام نہیں چلے گا ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے باقی کافلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا ہوئے تو یہ ملت سفر کا اتحاد کر کے وہ پھر حملہ آور ہوئے زمین پر جس کے نتیجے سے رضوا آزاد ہوا تھا تو اس میں اللہ سبحانہ میں ہوا نے فرمایا ہے کہ صدر قیفی قروب بلدینہ کافر رڑ گا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 اور وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے دشمن کا غور عطا کیا ہے تو وہ بھی عام ہے عہد ہو کندک و احزاد ہو یا کوئی بھی اور مارکہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روغ عام ہے اور پھر یہ روغ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں اہل ایمان کا روغ بھی ہے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 دہشت ددا شکست خردہ اور حید زدا رکھتی یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان تھوڑے سے تھے اور توحید ان کے سینوں میں موجود تھی تو پورا کفر ان سے لرداں تھا وہ سب ان سے ڈرتے تھے حید زدا تھے لیکن اب سوا ارب بلکہ اس سے بھی بڑھ گئی آبادی اب تو سمجھ نتیجہ کیا ہے حالت کیا ہے کہ مسلمان کوئی کسی قبر کے آگے جھکا ہوا ہے کوئی کسی آستانے پہ سر ٹیکے ہوئے ہے کوئی کسی کے وسیلے اور واسطے وہ اپنائے ہوئے اور اللہ کے حدود پیش کیے ہوئے ہیں کوئی کسی طرح کا شرک آ رہا ہے کوئی کسی طرح کا شرک آ رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اب کافروں کا رو ان کے دنوں میں آ ہے یعنی شرک کی بیماری جہاں پہ بھی آئے گی بندے کو مرجوب کر دے گی ہاں اب بھی جو خالص اہلے تو ہیں جو اللہ تعالی کے شرت سے بچے ہوئے ہیں اب بھی ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں وہ ہر قسم کی واطل کی بڑی سے بڑی قوت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کے دلوں میں شرک نہیں تو ہے وہ مروب نہیں ہوتے واطل چاہے جتنا مرضی زبردست اور طاقتوار کیا ہو وہ کہتے ہیں کب منفی عصل کلیل اللہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر آئے ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے لئی جبراہن فا ما فاطر بھی یہ دین ہمیشہ قائد رہے گا مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین پر لڑتی رہے گی حدا کے قیامت قائم ہو جائے جہاد و کتال یہ جاری و ساری رہے گا مسلمان جتنے مرضی کمزور کیوں نہ ہو جائیں لیکن کمزوری کے باوجود اپنی توحید کی وجہ سے عقیزے کی وجہ سے کافروں کے آگے سی پلائی دیوار بھر کے کھڑے ہو جائیں ج... شرے کو کا ٹھکانا آگ ہے اور ظالموں کا یہ بہت برا ٹھکانا ہے وَلَقَدْ ہوں اللَّهُ وَعْدَهُ سونا بِإِذْنِهِ ہی اور تحقیق اللہ تعالی نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اس بِإِذْنِهِ جب تم اللہ کے حکم سے تم کافروں کو کاٹے جا رہے تھے حتی اذا حتی کہ جب تم بس ہمت ہو گئے ہوا نکل گئی و تنازع تم تم نے ہمت ہار دی اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے وسیع اور تم نے نافرمانی کیون ما ما اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے من الدنيا من تم میں سے بال ایسے ہیں جو دنیا کا ارادہ کرتے ہیں اور بال ایسے ہیں جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں سمنا خارا خا تم پھر تم کو ان کافروں سے پھیر دیا لئے بتا لیا تم تاکہ وہ تم کو آج آئے والا خدا اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا وَاللَّهُ ذُو اور اللہ تعالی ممنوں پر بڑے فضل والا ہے جنگ عہد میں پہلے پہل اللہ کی مدد مسلمانوں کے شامل ہار رہی اور وہ مشرقین کو خوب کاٹتے رہے حتہ کہ جب فتح کے آثار نظر آنے لگے اور مشرقین اور ان کی عورتوں نے بھاگنا شروع کر دیا تو وہ جب پچاس تیر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے عبد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں پہاڑی پر تاکہ ادھر سے مشرک حملہ آور نہ ہو ان میں سے کچھ لوگوں نے جب مالے غنیمت کو دیکھا کہ مشرک بھاگ رہے ہیں اور مال ان کا پڑا ہوا ہے غنیمتیں ہیں تو انہیں ڈھونڈنے کے لیے وہ بھاگے دوڑے اس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 وہ اور تم نے نافرمانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم دیکھو کہ پرندے ہمارے گوشت نوچ رہے ہیں پھر بھی تم نے نہیں اترنا جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم دیکھو کہ ہم نے جنگ فتح کر لی ہے ہم غنیمتیں لوٹ رہے ہیں پھر بھی جب تک نہ کہوں تم نے نہیں اترنا تم نے وہ بات نہیں مانی ایس تم نافرمانی کی ماں آرا تما پر سوں اس کے بعد کہ اس نے تم کو وہ دکھایا جسے تم پسند کرتے تھے والے غنیمت کو تم پسند کرتے تھے کہ ہم جنگ کریں جہاد کریں،, کریں ہمیں فتح عطا کرے غنیمتوں کا مال ہمیں دے فتح تمہیں نظر آ گئی غنیمتوں کے انوار تمہارے سامنے سے تمہیں نظر آئے تو تم نے نافرمانی کر دی من کم یورید النیا کا من کم یورید تم میں سے کچھ دنیا کے طلبدار تھے اور کچھ آخرت کے سارا سا تم عنہم، پھر اس نے تم کو پھیر دیا یعنی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 سارا سا کم سے پھر کافروں سے پھیر دیا لیا گالی یا کم تاکہ وہ تم کو آزمائے والا خدا خان تم نے نبی کی نافرمانی کر کے اور جنگ عہد سے راہ فرار اختیار کر کے جب نبی کی شہادت کی اتوار ہوئی تو مسلمان بھی بہت سے میدان چھوڑ کے جانے لگے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد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 اس میں صحابہ کے رضوان اللہ علیہ وجمائن کے شرف کا اظہار ہے کہ ایسی بڑی بڑی غلطیاں بھی اللہ سبحانہ و سا نے ان کی واف کر دی ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو واف کیا اور ساتھ غلطی کی وضاحت بھی اللہ نے کی کہ یہ تمہاری غلطی ہے لیکن حق میں معاف کیے دیتے ہیں تاکہ دوبارہ اعادہ نہ ہو آئندہ پھر سے وہ غلطی نہ دہرائی جائے جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو معاف کر دیا غذبۂ عبد سے بھاگنے والوں کو اور ان تیر اندازوں کو جو مقرر تھے اور غمی کی نافرمانی میں نیچے اتر اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا ہے تو اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان نصوص خدشیا پر تاکہ وہ کرے اور ان پر سب و شد کرے بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ تعالیٰ کے پاس سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر کچھ اعتراضات کیے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ وہ عہد کے دن فرار ہو گئے تھے بھاگ گئے تو سیدنا عبداللہ حمن عمر رضی اللہ تعالی عن نے ساری باتوں کے ان کو جواب دیے اور کہنے لگے کہ میں دبای دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. یہی آئے دلیل ہے بالا انخب اور البتہ تحقیق یقیناً اس نے تم کو معاف کر دیا وہ اللہ فضلین اور اللہ تعالیٰوں پر بہت فضل کرنے والا ہے